پیار اسلامی بھائیوں مدی چرل کے ناظرین عرب کا مبارک صحرا یہ یاد دلاتا ہے نبی پاک علی سطلام کی مبارک راہ گزر کی اعلیٰ لکھتے ہیں نا ہائے اٹھا وادی صحرا عرب میں موجود ہیں یہ وہی گزر گائے ہیں جہاں سے میرے آقا علی السلام ہجرت مدینہ کے لیے اپنے یارے غار سیدر صدیقی اکبر رضی اللہ عنہ ان کے غلام عامر بن فہرہ رضی اللہ عنہ اور ایک اور ساتھی جو رہبر تھے ان کے ساتھ یہاں سے گزرے تھے راستہ دکھانے کے لیے وہ ساتھ تھے بہرحال اب جب یہ ام محبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے سے آگے گئے اب وہاں پر اناؤنسمنٹ تھا کفران مکہ کی طرف سے ایک اعلان تھا کہ جو بھی انہیں مدینہ منورہ جانے سے پہلے روک لے گا گرفتار کر لے گا 100 اونٹ کا انعام ملے گا اور اس زمانے میں یہ بڑی دولت تھی حضرت سیدنا برّہ بن آزم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سرکار مدینہ کرار کلب و سینا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ام امدد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے تو سراکہ بن مالک بن جاشم نے آپ کا پیچھا کیا ابو جہل اور دیگر کفار قریش نے اس سے ایک سو اونٹوں کی شرط لگا رکھی تھی کہ اگر وہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو معذ اللہ شہید کر دے یا ان میں سے کسی ایک کو قیدی بنا کر ہمارے پاس لے آئے تو ہم اسے سو اونٹ انعام میں دیں گے وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر میرے آقا کے قریب پہنچ گیا جب دو یا تین نیزوں کا فاصلہ باقی رہ گیا تو حضرت سید محبوب صدیق رضی اللہ عنہ نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دشمن ہمارے سر پہنچا ہے نبی پاک علیہ السرۃ السلام نے اس کے لیے دعا فرمائی اے اللہ جس چیز کے ذریعے سے تم چاہتا ہے ہمیں اس سے بچا تو فورن اس کے گھوڑے کی اگلی دونوں ٹانگیں زمین میں دھس گئی ایک روایت میں یہ کہ گھوڑا پیٹ تک زمین میں دھس گیا لاکھ کوشش کے باوجود جب چھٹکارہ نہ پا سکا تو نبی پاک علیہ صلاحت والسلام کی بارگاہ بےکس پناہ میں کی مجھے معاف کر دیجیے میرے لیے دعا کیجیے میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ دونوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا بلکہ آپ کی تلاش میں جو دیگر لوگ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں ان سے بھی اس بات کو چھپا کر رکھوں گا ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ نبی پاک علیہ سلاطو السلام نے سرا کا جب یہ دعا فرمائی تو فوراً اس کا گھوڑا پیٹ تک زمین میں دھس گیا وہ گھوڑے سے نیچے اتر آیا اور کہنے لگا اے محمد میں خوب جانتا ہوں یہ آپ کی دعا کا اثر ہے آپ اللہ سے مجھے نجات دلوا دیں خدا کی قسم میں آپ کی کا تلاش میں آنے والے کفار کو اندھا کر دوں گا ان کا راستہ بدل دوں گا یہ میرے تیروں کا ترکش بھی لے لیں اور ان قریب آپ فلا مقام سے گزریں گے وہاں میری بکریاں اور اونٹ ہیں آپ وہاں سے جتنے چاہے لے لیں نبی پاک علیہ السلاط نے فرمایا میرے اونٹوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کے حق میں دعا فرمائی اس کا گھوڑا جو تھا جو زمین میں دس گیا وہ باہر آ گیا میرے آکا علی اسلطلام کتنے شفیق کتنے مہربان جان لینے کوئی آتا اسے بھی معاف فرما دیا کرتے اب اس معافی کا اثر کیا ہوا جب کفار قریش نے نبی پاک علیہ اسلاتو السلام کو پکڑنے کے لیے گویا گرفتار کرنے کے لیے سلاکا بن مالک کو بھیجا تھا اور جب انہوں نے یہ معجوزہ دیکھا تو سراکہ اس وقت تو مسلمان نہیں ہوئے مگر نبی پاک علیہ السلاط والسلام کی عظمت عظمت نبوت کا سکہ جو ہے سرا بن مالک کے دل میں بیٹھ چکا تھا مرمیٹو پیارے اسلامی بھائی اور مدری چل کے ناظرین یہ وہی سرا بن مالک ہیں جن کے بارے میں نبی پاک علیہ السلاط والسلام نے علم غیب یعنی غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ اے سراکا تیرا کیا حال ہوگا جب تجھے ملک کے فارس کے بادشاہ کسرا کے دو کنگن پہنائے جائیں گے اس ارشاد کے برسوں بعد دیکھیں مردوں کو سونے کے کنگن نہیں پہنائے جاتے اسلام میں ناجائز ہے مگر میرے کے اختیارات بھی دیکھیں اور علم غیب بھی دیکھیں برسوں بعد حضرت عمر فاروق عدی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں ایران فتح ہوا اور کسرا کے کنگن جو تھے جو اس کا بادشاہ کنگن پہنا کرتا تھا وہ دربار خلافت میں لائے گئے سبحان اللہ امیر المومنین سید عمر فاروق آزم اللہ تعالیٰ نے بھی حدیث سنی ہوئی تھی فرمایا کہ وہ کنگن سجدہ سراقا بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنائے جائیں اور فرمایا قل الله اکبر الحمد لله الذي صلبهما كسربنی ہرمزہ والبسহুما سراقه بن مالکن اعرابیا بن بنی مدلج یعنی اے سراقا یہ کہو کہ اللہ تعالی ہی کے لیے حمد ہے جس نے ان کنگنوں کو بادشاہ فارس کسرا سے چھین کر بدو مدلچ کے سراکا بدوی کو پہنا دیئے آپ نے حضرت سید عثمان گلی کے دور میں سن چوبیس سنے ن ہجری میں وفات پائی اللہ تعالی کی حضرت سراکا بن مالک رحمت اللہ تعالی پر رحمت ہو ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو دامنے مصطفیٰ سے جو, جو لپا لپا یغانا یغانا ہو جس کے حضور ہو گئے اس کا دائے زمانہ دائے ہو گیا حضرت مدیرہ کا سفر جاری ہے ہم لمحہ ب لمحہ کوشش کر رہے ہیں ان تمام منزلوں تک پہنچنے کی کہ جہاں میرے آقا علیہ السلاۃ والسلام نے قیام فرمایا اس قافلے کا جیسے جیسے یہ قافلہ آگے بڑھتا گیا اس کی شان میں اور اضافہ ہوتا گیا مزید لوگ اس کے ساتھ شامل ہوتے گئے اور پھر مدینہ منورہ میں داخلہ ہوا تو کس شان سے ہوا وہ بھی آپ کو بتائیں گے سلسلے میں شامل رہیے گا انشاءاللہ مزید مناظر لے کر ہم حاضر ہوں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم <سلام> اللہ اللہ مدینہ مدینہ پہنچ جائے گے یعنی یہ وہی ابیارے باشی ہوگا اس زمانے میں ہو سکتا ہے اب یعنی مدری شریف سے پچاس کلومیٹر باہر آ کر پھر ایک یو ٹرن کیا ہے جو واپس اب مدنی پارک کی طرف جا رہے ہیں لیکن یہ سروس روڈ ہے اور یہاں یو ٹرن نہیں تھا اس لیے تقریباً بتا رہے ہیں آٹھ دس کلو میں واپس جانا پڑے گا ہم جا رہے ہیں ہجرت مدینہ کی وہ مقام پر جس کو ابیار ماشی کہا جاتا ہے اور نبی پاک علیہ سعد اسلام کتابوں میں لکھا کہ مدینہ منورہ سے پہلے اس مقام پر میں آکا علی سعد اسلام نے کچھ دیر قیام کیا اور یہ مکے سے جو مدینے کا سفر تھا غار شور سے مدینہ منورہ کا سفر جو ہے یہ دیکھے ابیار معاشی کا بورڈ پھر مبارک سفر مدینار ہے یہ یہاں سے چالیس کلومیٹر مدینہ منورہ اور سولہ کلومیٹر ابیار ماشی کا جو بورڈ تھا اس کے بعد یہ پہلے رائٹ سے ہم اندر جا رہے ہیں بار الماشی بھی لکھا ہے اور ابیار الماشی بھی سے کہا جاتا ہے تو مکہ پاک سے گارے شور سے مدینہ منورہ کا سفر دس دن میں طے ہوا تھا آج ہم چار سو 4 چار گھنٹے پانچ گھنٹے میں کور کر لیتے ہیں مگر وہ دس دن میں سفر ہوا تھا اور دوران سفر کیسے کیسے موجودات کا ظہور بھی ہوتا رہا اب یار ماشی پر بھی ایک زبردست یادگار موجود ہے وہ کیا ہے آپ کو وہاں جا کر دکھائیں گے ہم بھی چلتے alimentos oh. مقامات تو ڈھونڈے جا سکتے ہیں لیکن مسئلہ یہ پیار اسلام بھائیوں کہ ان کے نام تبدیل ہو گئے ہیں جو حدیث کی کتابوں میں آل الفاظ ہیں وہ نام اور ہیں اور اب یہاں ابیار معاشی ابھی بھی اسی نام پر ہے اس لیے ہم پہنچ گئے باقی جگہوں پر جو ہے وہ نام تبدیل ہو گئے ہیں اور ایک اور بڑی پیاری بات ایک اسلام بھائی نے بتائی جو تاریخ پر بڑا گہرا مطالعہ رکھتے ہیں کہ اگر کوئی بھی مقام ایسا تلاش کرنا ہے کہ جہاں نبی پاک علی اسلام تشریف فرما ہوئے ہیں تو اس جگہ پر سبزہ ضرور ہوگا یعنی میرے آقا اگر کچھ دیر کے لیے بھی کہیں ٹھہرے ہیں نا تو اگر آپ نے تلاش کرنا ہے تو وہاں کچھ نہ کچھ ایسی سبزے کی پانی کی کوئی ایسی نشانی مل جائے گی آپ کو تو بہرال اتنا آسان نہیں ہے تو لیکن ماشاء اللہ ہمارے کچھ اسلام بھائی ہیں جو کوششیں کر رہے ہیں پرانے عرب لوگوں سے بات کرتے ہیں اس علاقے میں جا کر کہ ان کو کوئی ایسی نشانی پتہ ہے تو اس طرح جا کر کے وہ بات پتا چلتی ہے تو آج ابھیارے باشی کے حوالے سے جس مقام پر ہم جا رہے ہیں ہمیں کچھ ایسی باتیں پتا چلی ہیں کچھ نشانیاں ملی ہیں ان شاء اللہ وہاں جا کر آپ کو بتا دیں مدیلا ہوتی میں کے سار ہوتا ہوتی رہے مدی میرا ہوتا ہوتی رہے مدین بستا دن جو کرتا ان کے قریب بستا دن جو کرتا مدینہ ہوتی وہ جو ہم بات کر رہے تھے مندر چل کے ناظرین کے نبی پاک علیہ سیات السلام دنیا میں کہیں بھی تشریف لائے ہیں اس جگہ سبزہ ضرور ہے آپ اس پورے ایریا میں یہاں دور دور آپ کو سبزہ نہیں دکھائے گا اور اس طرح آپ دیکھیں کہ سبزہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور سبحان اللہ تاریخ بھی یہی بتاتی ہے کہ نبی پاک علیہ سیات السلام اس جگہ سے گزرے ہیں ہم نے کس طرح جانا ہے اس پہاڑ تک جانا ہے جانا ادھر سے جانا ہے ٹھیک ہے جس کو چاچہ ہے مدینے جس کو چاچا بتایا جاتا ہے کہ اب یار معاشی میں اس مقام پر جب قرآن پاک کی آیتوں کا نزول ہوتا تو اس وقت تو یہاں پر کتابیں وغیرہ نہیں تھی آ, پرنٹنگ سسٹم بھی نہیں تھا تو یہاں یہ کمال ظاہر ہوا کہ یہاں پر انگلی کے اشارے کیے جاتے تو پتھروں پر وہ آیتیں نقش ہو جایا کرتی تھی تو جا بجا یہاں پتھروں پر کچھ چیزیں ایسی لکھی ہوئی ہیں ہم اس کے قریب جاتے ہیں اور آپ کو کوشش کرتے ہیں وہ مناظر دکھائیں گزر جس را سیو سی دیوارا ہو رہ رہی سارے ضمیر امبر سارا ہوا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنات نے لکھا شاید یہ بھی کی بات اس علاقے کے بارے میں جنات کا مشہور ہے دیا عرب تیری بہانو کو تنا میں دیا کو میرے بیچ لابی بھائی ہو آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ کرے ہمارا کیمرہ آپ کو دکھا دے پتھروں پر عربی عبارتیں ہیں اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے قرآن پاک ہے لیکن مشہور یہی ہے کہ قرآن پاک کی یہاں لکھی گئی ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ یہاں جنات آتے ہیں اور یہ جنات نے لکھا ہے کیونکہ عجیب بات یہ کہ یہ خوردرا نہیں ہے تقریباً پتھروں پر کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہے اور اگر ہاتھ لگائیں تو کوئی خوردرا وغیرہ نہیں ہوتا آپ دیکھتے جائیں تقریباً ہر پتھر پہ کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہے اچھا اس زمانے میں آپ کو یاد رہے کہ اعراب نہیں ہوتے تھے نقطے نہیں ہوتے تھے مجھے نا آیات کرتا ہے ٹکڑوں ٹکڑوں میں لکھا آ رہی ہے اگر اللہ کتنا بازی اللہ کتنا بازی تو حیران حیران ہو گئے ہم یہاں پر آ کر کے کئی پتھر ہیں اور وہاں پر جو ہے اور دیکھیں ہم نے جو عرض کیا تھا اکال اس پاک اسلام کے گزر یہاں سے ہوا اور یہاں سبدہ موجود ہے آپ دیکھیں کہ پورے علاقے میں نہیں ہے یہاں دیکھے کیسے ہرے بھرے درخت ہیں ارے درخت بھی دکھائے ہمارے ناظرین کو سبحان اللہ. اللہم. اللہم. اللہم. اللہم. اللہم. اللہم. اللہم. اور دیکھیں یہاں کی حکومت نے بھی یہ کیا, کیا دور ہے کہ یہ آثار ہے جبھی تو اس پورے علاقے کو باؤنڈری کیا گیا اگر کسی انسانی ہاتھ سے کمال ہو تو پھر یہ آسار چیز کے پھول یعنی یہ آج کے دور کا جو ہے اچھا ہے یہ وہ رسم الخط جس زمانے میں اعراب نہیں تھا یہ رسم الخط اور جو سرکار علی سات السلام کا اپنا رسم الخط ہے حضرت عثمان غنی انگوٹھی اچھا پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے جو دور کا قرآن تھا اس کا رسم الخط بھی یہی رسم الخط ہے اور یہ دیکھیں کہ کسی مشین ہی سے نہیں لکھا جی جی یعنی یہ تو کنفرم ہو گیا کہ یہ نبی پاک علیہ سعد اسلام کے دور یا قرون اولا کے دور کا جو ہے نا یہ پورا محمد قرون اولا کے دور پر جو ہے نا یہ لکھی ہوئی باتیں ہیں ابھی قرآن کی آیات ہیں کچھ وظائف ہیں یا کچھ مکتوب ہیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے ہم یہ بھی کہہ سکتے اور گر اس کے قریب جاتے ہیں جب اور اس کو ہاتھ لگاتے تو یہ فیل نہیں ہوتا کہ یہ کوئی خردرا ہے کسی نے کھود کے لکھا ہے کہیں سے بھی یہ فیل نہیں ہو رہا اب اللہ کا نام تو نظر آ رہا ہے اور باقی کیا لکھا ہے وہ رب بہتر جانتا ہے سبحان اللہ عبی حمدی سرحان اللہ چلو ایسا کرتے ہیں کہ اس پوری جگہ کو اپنے ایمان پر گواہ بنا لیتے ہیں آئیے مل کر جو ہے وہ توبہ بھی کر لیتے ہیں اور کلبہ بھی پڑھ لیتے ہیں کانٹے جو ہے وہ موزوں کے اندر جا کر جو ہے اپنے جلبے یا, یا حبیب اللہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اللہ تعالی علیہ وسلم اے پہاڑوں, تم گواہ ہو جاؤ اے پہاڑوں تم گواہ ہو جاؤ ہم مسلمان ہیں ہم, مسلمان ہم, ہیں ہم حنفی ہم ہیں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 تھراتے ہیں سبھی جنات تیرے نام سے جنات تیرے نام سے تھر تھراتے ہیں سبھی جنات تیرے نام سے ہے تیرا وہ دب دبا ہے تیرا وہ دب دبایا گو سے آزم دس المدد یا دس الگ واقعی بڑا تاریخی مقام ہے میرے بیچ میں پیر اسلامی بھائی اب یار معاشی مدینہ منورہ سے کم و بیش اب ہم چالیس کلومیٹر دور ہیں گویا یہ ہجرت کا سفر اب مدینہ منورہ کے قریب پہنچ چکا ہے سرا کا بن مالک ردی اللہ بعد میں ان کو یہ موقع ملنا تھا وہ واقعات بھی ہو چکا معبد خیمے سے بھی میرے آقا آگے تشریف لا چکے اور اب مدینہ منورہ میں داخل میرے آقا علیہ سلاط اسلام کے اس قافلے نے ہونا ہے اب مدینہ منورہ کے قریب وہ واقعہ جو بریدہ اسلمی نامی شخص ستر سوار لے کر نبی پاک علی السلاطلام کو گویا گرفتار کرنے آئے تھے مگر جلوہ زیبہ دیکھا میرے آقا علیہ سلاۃ وسلام کے عشق میں خود گرفتار ہو گئے اور پھر مدینہ منورہ میں کیا مرحبا یا مصطفیٰ کی گونج میں قافلہ آگے پہنچا انشاءاللہ یہ واقعات بھی آپ کو بتانے ہیں اب ہم مدینہ منورہ کی طرف اپنے اس قافلے کو لے کر بھی چلتے ہیں اور ہجرت کے سفر میں گویا قدم بہ قدم ہم کوشش کر رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ ساطو اسلام کے مبارک قدم جہاں لگے ہم وہاں پہنچے دعائیں بھی کریں اور آپ کو بھی مناظر دکھائیں میں نے عرض کیا تھا ہم نے یہ بتایا گیا کہ نبی پاک علیہ ساطو اسلام جہاں جہاں سے گزرے ہیں آج وہاں سبزہ موجود ہے یہ ہرے بھرے درخت بھی اس بات کا پتہ دیتے ہیں کہ اب معاشی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ میرے آقا یہاں تشریف لائے یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے ہم یہ بتا نہیں سکتے کہ صحابہ نے یہ آیتیں لکھی یا یہ قرآن پاک کی آیتیں ہیں بھی کہ نہیں کہیں اللہ کا نام نظر آتا ہے کہیں نبی یہ پاک علیہ سلاط والسلام کا نام نظر آتا ہے یا کچھ لوگ کہتے ہیں جنات نے یہ لکھا ہے رب بہتر جانتا ہے لیکن یقیناً یہ ایک ایسا تاریخی مقام ہے اور یہ ایسی عجیب و غریب بات ہے جس کو دیکھنا ضرور چاہیے اور آئیے ہم اللہ کی شان بھی بیان کر دیتے ہیں حدیث پاک میں ان الفاظ کے ساتھ رب کی سنا بیان کرنے کو بڑا پسند کیا گیا ان جملوں کو میزان پر بھاری قرار دیا اور زبان پر ہلکے قرار دیا ان جملوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسندیدہ جملے قرار دیا گیا سبحان اللہ ہم دہی سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بی ہمد سبحان اللہ عظیم سبحان اللہ و سبحان اللہ عظیم سبحان اللہ وبی حمدی سبحان اللہ حدیم سلو الحبیب